صحیح وقفہ وسلم اللہ اماد بات چل رہی تھی دوسرے مسئلے پر کہ علم کے بعد عمل اور بات ہم یہ کر رہے تھے کہ حقیقی معنوں میں عالم مسیح کو کہا ہی جاتا ہے جو اپنے علم پر عمل کرے اور یہاں جو علم ہمارے اوپر جس کا جاننا ضروری ہے وہی علم ہے کہ ایسا علم و یقین ہو جو آپ کو عمل کرنے پر مجبور کر دے دوسری ایک اور آیت دیکھیں انسان جب اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھایا اپنے علم پر عمل نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا ذلیل و خوار کر دیتے ہیں اللہ کتے کی مثال لفہ مسلح کا مسل کل دوسری آیت سور جمعہ آیت نمبر پانچ رب العالمی نے فرمایا مسال الدین الطورات سم علم کما سلی الحمار جس شخص کو اللہ علم دے پھر اپنے علم پر عمل نہ کرے تو عالم ہوتا ہی نہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کو عالم تو جانے انسان بھی نہیں قرار تو اس کو جانور کے درجے میں رکھتا فرمایا مثر الدین التورات ان لوگوں کی مثال جس کو تورات کا علم دیا گیا تورات کی ذمے داری یعنی علماء یہود تورات اللہ کی کتاب اللہ نے ان پر بڑا فضل و کرم کیا ان کو عالم بنایا تورات کا مفسر بنایا تورات کا علم بنایا ان کو شیخ التورات بنایا سب کچھ بنایا لیکن لیکن علم آ جانے کے بعد اس پر عمل نہ کیا علم کے تقاضے کو پورا نہ کیا علم دیا گیا تھا کہ عمل کریں حق کو پہچانیں حق کو قبول کریں لیکن انہوں نے تم لم يحملوها علم تو ہم نے دیا علم ملا لیکن انہوں نے علم پر عمل نہیں کیا اللہ فرماتے ہیں یہودی جن کو جب ہم نے علم دیا لیکن اپنے علم پر عمل نہ کیا علم کا فائدہ نہ ہوا تو اللہ فرماتے ہیں مسلقارا ان کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے پر بہت ساری دین اور ایمان کی کتابیں رکھ دو گدھا کچھ فائدہ ان سے نہیں اٹھاتا گدھے کے پیر پر تابوک رکھو سمند کی بوریاں لاو اناج اور گلہ رکھو سونے چاندی کے سونے چاندی رکھو یا اللہ تعالی کی کتاب اور نبی کا فرمان رکھو گدا سب کو برابر ہی سمجھتا ہے اللہ مسل اللہ ملو تورا تو سم ہے کاما سلو اثارا یہاں سورہ آراف والی آیت میں کتے سے اللہ نے تشریح دی اور سورہ جمعہ والی آیت میں اللہ تعالی نے گدھے سے اور دنیا میں سب سے زیادہ مخلوق ذریعہ مخلوق کیا کتا اور گدھا انسان گالی بھی گدھے کی اولاد گدہ. ہاں کلب کتا گالی بھی دیتا ان دونوں لانوں کو اللہ حب. علم پر عمل کتنا ضروری ہے کہ جو انسان جس پر اللہ مہربانی کرے کرم کریں اس کو علم دیں لیکن اپنے علم استعمال نہ کرے اپنے عمل میں نہ لائے تو ایسے علم والے کو اللہ تعالی عالم کہتے ہی نہیں اسی لیے علم پر عمل ہونا بہت ضروری ہے حضرت عبداللہ اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ لوگوں اے لوگوں اے لوگو دو آدمی ہیں دو ہریش اور لالچی ہیں کبھی دونوں آسودہ نہیں ہوتے دو ہریش دو لالچی ہیں دارمک اوایت دو ہریش اور دو بڑے لالچی ہیں کبھی ان کا پیت نہیں بھرتا کبھی آسودہ نہیں ہوتے لیکن ولاجستان دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے لالچی دونوں ہیں ہریش دونوں ہیں اور دونوں برابر ہیں دونوں کبھی آسودہ نہیں ہوتے لیکن دونوں کا مقام الگ الگ ہو جاتا ہے ایک تو دنیا کا ہریس ہے کس کا ہریس دنیا کا دنیا کتنی بھی اس کو مل جائے لیکن کبھی دنیا سے آسودہ نہیں ہوتا مرتے دم تک اس کا دنیا کی حص رہتی اسی لیے اللہ کا نے فرمایا لا اللہ ہو الترا آدم کی اولاد کے لیے اگر سونے کی دو وادی بھی مل جائیں سونے کی ایک بڑی بڑی وادی کلو کے حساب سے نہیں وادی مل جائے تو اللہ سرف فرماتے ہیں وہ آسودہ نہیں ہوگا بلکہ لگتا سال احسان سوچے گا دو وادی ہیں تو تیسری اور کہیں ہوگی ہمیں ڈھونڈ قبضہ کر لو اس کے بعد پھر سونا نکالیں گے اگر تو اس تیسری مل جائے تو پھر وہ چوتھی کوشش کرے گا آسودہ نہیں ہوگا اللہ صاحب اس مال کی ہریش ہریش مال کا لالچی مال کا والا، مال کی ہرس رکھنے والا اس کو دنیا کی کوئی دولت نہیں آسودا کر سکتی لاجم لو فہ علت تو ہاں قبر میں جائے گا تو قبر کی مٹی اس کو ہرے بس یہ پھر نمبر دو دوسرا ہریش علم کا ہریش علم کا ہریش اور لالچی جو ہوتا ہے وہ کبھی علم سے آسودہ نہیں ہوتا کتنا بھی علم پڑھے گا اس کو مزید علم حاصل کرنے کا اور شوق پیدا ہوتا جاتا ہے کبھی آسودہ ہوتا ہی نہیں یہ علم کی خوبی ہے لیکن اللہ کیا فرمایا آ, عبداللہ عبد اللہ بن مسلم کیا دونوں برابر نہیں ہو سکے دونوں ہریس ہیں لیکن دونوں برابر نہیں پھر تفصیل بیان کرتے ہیں اما صاحب دنیا فائزداد دنیا دار جو ہوتا ہے دنیا کا ریس جتنی دنیا اس کو ملتی جاتی ہے جتنی دنیا اس کو ملتی جائے گی اتنا ہی زیادہ ہاں, اس کی ہرس بڑھتی جاتی ہے اتنا ہی زیادہ اس سرکشی میں اور برائیوں کے اندر جائے گا جتنا علم مال پائے گا اتنی ہی برائی اور کرے گا ہو سکتا ہے مال تھوڑا ہو تو یہاں بر... رہ کے دو... آ... برائی کر رہا ہو اور زیادہ آ جائے تو ہو سکتا ہے باہر ملکوں... باہر ملک میں جا کے برائی کرتا ہے انسان انسان کے پاس تھوڑا گھر میں برائی کرتا ہے اور بڑھتا ہے تو آگے کسی قلم میں کرتا ہے اور آ جاتا ہے تو کسی فائیو اسٹار اور سیون اسٹار بو... ہوٹل میں جا کے کرتا ہے جتنا اس کا مال بڑھتا جاتا ہے وہ اتنی برائی پھر عبد اللہ بن مسود تو کلّا انسا... ان السان عغ اور را حستاگنا دیکھو لوگوں ابد اللہ بن مسکت نے جو کہا اس کی دلیل ہے قرآن کے اندر کلہ ان انسان علیہ توغا اور راہ حسنا <حستغنى> چل علم والا جو ہے وَمّا صاحب العلم وہ اماں صاحب فیض داد رضر لیکن جو علم والا ہے جیل میں جتنا حاصل کر اتنا ہی زیادہ وہ عمل کرتا ہے تو جتنا علم پانے کے بعد عمل کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نوی اسے اضافہ حاصل ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب پاتا ہے پھر اس کی دلیل میں پیش کی ان نما یکشن عباد ہل علما اللہ, اللہ اکبر دونوں کی دلیل پیش کی تو انسان جتنا علم حاصل کرتا ہے اس پر ہی عمل بھی کرتا ہے اسی لیے اس کا اجر و سوباب اس کے پاس نیکی زیادہ ہوتی جاتی ہیں لیکن جب انسان اپنے علم پر نہیں عمل کرے گا تو اتنا ہی زیادہ وہ آزاد کا مستحق ہوگا علم ہے پر عمل کرنا اور ایک چیز اور ہم بتائیں بڑی اہم علم کے علم ہی کو اسی لیے بعض روایتوں میں عمل کہا ہے اللہ رسول نے عمل کہا علم نہیں کہا بلکہ کیا کہا عمل کیوں علم کا نتیجہ وہی ہوتا ہے آپ کھانا کھائیں بھائی پوچھیں گے بھائی آپ آسودہ ہیں آسودہ ہیں آپ بتا سمجھ جائیں گے ہم یہ کھانا کھا کر کے آسودہ ہیں کھانا کھائے اور آسودہ ہو گئے اس کی کوئی ضرورت نہیں کیوں, کھانا کھانے کا نتیجہ کیا ہے آسودہ ہونا اسی لیے آگے میں پوچھتا ہے آسودہ ہیں کہ اللہ اکبر تو بعض روایتوں میں نبی علیہ سلاد اسلام نے بعض مقامات پر اسلام نے علم کو عمل کا نام دیا ہے چونکہ علم کا مطلب ہے عمل کرنا سوچو علم کو عمل کہا ہے سن دی ابن ابنجا مشاد احمد بن حنبل وغیرہ کی روایت ایک دن نبی علیہ سراج راستہ پکڑ کے جا رہے تھے صحابہ کرام کی جماعت ساتھ میں کافی رواں دھواں چل رہا ہے آپ نے بہت ساری پیشین گوئیاں کی کہ ایک زمانہ ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسی برائیاں ہوں گی ایسے حالات امت کے ہوں گے ایسے پیشین گوئیاں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ اتنی پیشین گوئی آپ بتا رہے ہیں کہ ایسے امت میں برائیاں ہوں گی امت کے حالات خراب ہوں گے اور ایسے فسادات ہوں گے بہت ساری جو پیشن گوئی متا کا یہ کب واقع ہوگی یہ کب واقع ہو جائیں گی جو آپ پیشین گوئی بتا رہے ہیں امت میں ہوئی کب, کب ہوں گی آپ نے نبی الحصل نے اپنی نگاہ مبارک آسمان کی طرف اٹھائی اور فہمایا ذکا اوان اوان یختلط فیہ العلم نا گو اسے سنے ان نے فرمایا یہ ساری برائیاں اس وقت ہوں گے جب علم چھیل لیا جائے علم اٹھ جائے کیا اٹھ جائے علم اٹھ جائے نا گو اسے سنے علم اٹھ جائے اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں بلکہ کیا اٹھے گا علم تا کہا اواز یختلط ها ہاں تو عوام یقت رس فیل علم یہ اس وقت ساری پیشین گوئیاں رونما ہوں گی جب علم اٹھ جائے گا جب آپ نے فرمایا علم اٹھ جائے گا تو سارے صحابت تو خاموش ایک صحابی تھی جن کا نام تھا زیاد ابن لبیب زیاد ابن لبیب انہوں نے کہا یار رسول کئی علم منا آپ کیا فرما رہے ہیں علم اٹھ جائے گا ہم لوگوں سے ہم مسلمانوں سے علم اٹھے گا ناممکن ہے کیوں ہم نے آپ سے جو علم سیکھا جو سیکھتے ہیں جا کر کے اپنی بیوی بی بچوں کو سکھا دیتے ہیں ہم لوگ ہمارے بیوی بی بچے اپنے بیوی بی بچوں کو سکھا دے دیں گے اور وہ اپنے اس طرح سے یہ علم جو آپ سے ہم نے سیکھا ہے کہ تک ہم لوگوں سے اٹھنے والا نہیں موجود رہے گا آنے پھر میں یا لب ان کن تو مین اف کہے مدینہ ارے ضیاد نے لبیت گزب کی تو نہیں بات کی ہم تو سمجھتے تھے کہ مدینے کے تم چودھری آدمی ہو بڑے تیز طرار سوچ بوجھ والے ہو ہم نے تو تم سے عقل مند سمجھدار کوئی ہے ہی نہیں ہے اچھا کیا ہوا یارسلا آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے علم کے اٹھنے کا یہ مطلب سمجھا ہے علم اب جائے گا نہیں پھر آپ نے فرمایا اما ترا الاد و نشارا کیا تم ان یہود و نشارہ کو نہیں دیکھتے ان کے پاس تو ہے انجیل ہے ان کے پاس پہنے پڑھانے کے مدارس ہیں استاد ہیں شیخ الطورات شیخ الجیل ہیں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں, پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں،, ہیں علم تو ہے ولا کملون بے شی علم معافی ماں لیکن جو کچھ تورات لکھا ہے اس پر وہ عمل نہیں کرتے اشارہ آپ نے کیا کیا علم نہیں اٹھے گا بلکہ علم پر عمل اٹھ جائے گا دیکھا آپ نے یہ اصل میں ہے علم پر علم کو اس حدیث بجلاخ نے کیا کرا دیا ہے عمل علم کو عمل کرا دیا آ فرمایا کیا دیکھتے نہیں یہود نے سارا کو تو انجل تو موجود ہے پڑھتے پڑھاتے ہیں سیکھتے سکھاتے آج آپ مشاہدہ کر لیتے یہود نسارا کو پڑھتے پڑھتے مداد سے ان کے پاس لیکن اللہ صرف ان کے ہاں سے علم اٹھ گیا ہے علم سے مراد عمل اٹھ گیا ہے علم پر عمل نہیں کرتے صرف ان کو نالج ہوتا ہے علم ہے سیکھتے سکھاتے ہیں پڑھتے پڑھاتے ہیں لیکن جو کچھ تورات ان جیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں جو پڑھتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے اس سے اندازہ لگائیے کہ علم پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے کہ اللہ کے رسول نے علم کو اس حدیث میں کیا کرار دیا ہے سراپا عمل کرا دیا ہے اس لیے علم جو ہم سیکھیں جو ہمارے پاس معلومات ہیں خصوصاً معرفت علا مارفت رسول معرفت اسلام جو پہلا مسئلہ ہے جو علم ہے اس پر عمل کریں اتنا علم ہو جو علم ہمیں عمل کرنے پر مجبور کر دے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کرنے والا بنائے باقی انشاءاللہ